السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے ڈوں گا مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیمہ ابراہیمہ نہ کہمیراہ مبار کلا محمد والا آل محمد کمابار تالا ابراہیمہ والا عال ابراہیمہ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ زارو ہو و نسرو ہو و تب نور الزی ان سے میرے بزرگوں بھائیو دوستو اور عزیز بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا بتاؤ من آنا میں کون ہوں عرض کیا گیا انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا میں اس وقت اپنے منصب کے بارے میں نہیں بلکہ اپنی ذات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں پھر خود گویا یا ہوئے آنا محمد ابن عبداللہ عبد اللہ ابن عبد المطلب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں ان اللہ خالہ کل خل کا فجالنی اللہ تعالی نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق انسانوں میں سے بنایا سما جال ہوں فرقہ في نے فجالنی فرقا پھر انسانوں کے ارب و عجم میں دو گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ اربوں میں سے بنایا سما جالحم قبائل فجالانی فی خیرم قبیلہ پھر اربوں کے بہت سے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے قریش میں سے بنایا سما جالم بوتن فضالانی فی خیرحم بیتا پھر قریش کے کئی خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان بنو ہاشم میں سے بنایا آنا خیر نفسا نفسن و خیر و میں خاندان کے اعتبار سے اور اپنی ذات کے اعتبار سے اس پوری کائنات سے بہتر بنایا گیا ہوں دنیا میں اس وقت تین بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں یہودی عیسائی اور مسلمان ان تینوں مذاہب کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ حصطفیٰ ام بلد ابراہیم اسماعیل اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا وصطفیم بلد اسماعیل بنی کنانا حضرت اسماعیل کی علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا وصطفام من بنی کنانہ تا قریشن بنو کنانہ میں سے قبیلہ قریش کو منتخب کیا وصطہ من قریش ان بنی ہاشم قبیلہ قریش میں سے خاندان بنو ہاشم کو منتخب کیا وسطف بنی ہاشمن اور بنو ہاشم میں سے نبوت اور رسالت کے لیے اس نے میرا انتخاب کیا آپ نے یہ بھی فرمایا میں بتایا مکہ میں لیتا ہوا تھا اتانی ملکان میری طرف دو فرشتے آئے ان میں سے ایک تو میرے پاس زمین پہ آ گیا اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا میرے پاس آنے والے فرشتے نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ آ ہووا ہووا کیا یہ وہی ہیں جن کی زیارت کے لیے ہم آئے ہیں معلق فرشتے نے کہا نام جی ہاں یہ وہی ہیں تو قریب والا فرشتہ کہنے لگا یہ تو بڑے جلیل القدر اور عظیم المرتبت محسوس ہوتے ہیں معلق فرشتے نے کہا محسوس کیا ہوتے ہیں حقیقت میں ایسے ہیں اگر یقین نہیں آتا تو ابھی تمہیں اس کا مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے فرمایا ترازو مگوایا گیا تو معلق فرشتے نے زمین والے فرشتے سے کہا ذن ہو پہ راجو لن ان کا موازنہ ایک آدمی کے ساتھ کر کے دیکھو ایک پرڈے میں میں بیٹھ گیا دوسرے پرڈے میں ایک آدمی کو بٹھایا گیا پر جا تو ہوں وزن کیا گیا تو میں اس سے وزنی ثابت ہوا تو مولک فرشتہ کہتا ہے زن ہو بیاشرن دس آدمیوں کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لو اب دوسرے پرڈے میں دس آدمیوں کو ڈال کے جب ترازو کو حرکت دی گئی فرجاہ تو تو میں ان دس سے بھی وزنی ثابت ہوا تو معلق فرشتہ کہتا ہے زن ہو بے میرا تین ایک سو آدمیوں کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھو اب دوسرے پڑے میں سو آدمی ڈالے گئے جب موازنے کے لیے ترازو کو حرکت دی گئی فرجا تو تو میں ان سے بھی وزنی ثابت ہوا تو مالف فرشتہ کہتا ہے ہو بے الف ایک ہزار کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھو فرمایا ایک پردے میں میں بیٹھا ہوا ہوں دوسرے پرڈے میں ہزار آدمی ڈالے گئے جب موازنہ کرنے کے لیے ترازو کو حرکت دی گئی تو میرا پرڑا بھاری ہونے کی وجہ سے زمین سے نہ اٹھا اور ہزار آدمیوں والا پڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اتنا اوپر ہو گیا کہ فضا میں یوں لہرانے لگا مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ میرے اوپر گر نہ جائیں تو پھر مالک فرشتہ زمین والے سے فرشتے سے کہتا ہے اور چھوڑو یار اب وزن کرتے ہو محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھتے ہو تعداد کو لو وزنتا ہوں بے امت ہی اگر آپ کا موازنہ آپ کی پوری امت بلکہ پوری کائنات کے ساتھ کیا جائے گا تو آپ پوری کائنات سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی عزت اور وقار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام کا موازنہ کیا جائے پوری کائنات کی عزت وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام کا مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں بڑے بڑے اچھے لوگ آئے ہیں کوئی جتنا بھی اچھا یا پارسا آیا اس کو یہ تعلیم دی گئی کہ تو نے عیبوں کے قریب نہیں جانا مردوں کو یہ حکم عورتوں کو یہ حکم جوانوں کو یہ حکم بوڑھوں کو یہ حکم ولیوں کو یہ حکم شہیدوں کو یہ حکم صدیقوں کو یہ حکم کائنات میں جتنے بھی طبقے ہیں ان تمام طبقوں اور ان تمام طبقوں سے وابستہ تمام افراد کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے ایبوں کے قریب نہیں جانا لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیمانہ بدل گیا عیبوں کو حکم ہوا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ ہو وسلم کے قریب نہیں جانا ایسے ہی تو حضرت آسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نہیں کہہ دیا وہ آسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی زیارت کی آپ کو ہضر میں بھی دیکھا سفر میں بھی دیکھا اسر میں بھی دیکھا یسر میں بھی دیکھا خوشی میں بھی دیکھا غمی میں بھی دیکھا دن کے اجالے میں بھی دیکھا رات کی تاریکی میں بھی دیکھا مسلے پہ بھی دیکھا ممبر پہ بھی دیکھا مسجد میں بھی دیکھا بازار میں بھی دیکھا میدان کار زار میں بھی دیکھا ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھا دیکھا سرسری نگاہ سے نہیں بلکہ گہری نگاہوں سے دل کی گہرائیوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو انہوں نے بیان کیا وہ ان کا انفرادی بیان نہیں بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس معاملے میں انہیں روح المین کا تعاون اور رب العالمین کی تائید حاصل تھی آپ نے فرمایا ان اللہ بے روحل کو دو سے ماں نافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کرنے کے لیے حسان میدان میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت روح القدس کے ذریعے ان کی مدد اور نسرت فرماتا ہے حضرت آسان بن ثابت اور رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا آسان کا لم کا تو وہ من کا لم تال دن ختا مبرم من کل عیب ائیب کانا کا کد فلکھتا کما تشاؤ آپ جیسا اسے میری آنکھ نے دیکھا نہیں آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں آپ ہر نقش اور ایپ سے پاک پیدا کیے گئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ایسے محسوس ہوتا ہے جب آپ کو بنایا جا رہا تھا آپ کہہ رہے تھے مجھے ایسا بنا دے ایسا بنا دے ایسا بنا دے آپ کہتے چلے گئے اور بنانے والا اسی طرح بناتا چلا گیا ساتھ میں شام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے بارے میں پوچھا تو اما جان نے جواب دینے کی بجائے الٹا ان سے سوال کر دیا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ طالب علم جب کوئی سوال کرتے ہیں تو استاد براہ راست جواب دینے کی بجائے پہلے اس سے بھی سوال کر لیتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پہ اس جواب کو سننے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے اپنے لوہے کلب پہ محفوظ کر لے اور جو کبھی مٹ نہ سکے اما جان نے ان سے سوال کیا لستا تک رول کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ارج کرتے ہیں کیوں نہیں بلا میں تو قرآن پڑھتا ہوں باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اما جان کہتی ہیں پھر مجھ سے کیا پوچھتا ہے قرآن سے کیوں نہیں پوچھ لیتا فائنہ خولو کا نبی اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن اللہ کے نبی کی سیرت آپ کے کردار کا بیان اللہ کا قرآن ہے قرآن لا یا بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن کھولتا ہے تو اس آیت مبارکہ پہ نگاہ پڑتی ہے الفال کل کتاب لار بفی یہ قرآن لار اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں سکتا اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بے عیب سفا پہاڑی پہ آپ جب دعوت کا آغاز کرنے کے لیے آئے تو لوگوں سے پوچھا قدل تو مورم من قبل ہی افل آتا میں نے تمہیں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے میرے بارے میں جانتے نہیں میرا بچپن تم میں گزرا میری جوانی تم میں گزری میرے شب و روز تم میں گزرے میرا کردار تمہارے سامنے میری گفتار تمہارے سامنے کیا تم نے کبھی میری گفتار یا کردار میں کوئی نقص کوئی خامی کوئی کمزوری دیکھی ہے تو سب نے بھیا کے زبان ہو کے کہا تھا ما جربنا رب الا کا ہم نے آپ کی گفتار اور کردار میں سچائی کے علاوہ آ کچھ دیکھا ہی نہیں ایسا کردار حضرت تارک بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ نو بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب مویشیوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور ہم اپنے مویشی بیچنے کے لیے اس منڈی میں پہنچے ہوئے تھے ایک دن دوپہر کے وقت ایک پاکیزہ صورت انسان صاف اور اجلا لباس پہنے ہوئے ہمارے پاس آیا سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا میں نے اینا القوم کہاں سے آئے ہو ہم نے کہا میں نہ ہم ربزا سے آئے ہیں ایک اونٹ کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا ہاضل جمل یہ اونٹ بیچو گے ہم نے کہا بیچنے کے لیے لائے ہیں تو اس نے پوچھا بے کم کتنے میں بیچو گے تو ہم نے کہا بے کزا و کزا سا ہم تامارے اتنی کھجوریں لیں گے اور اونٹ دے دیں گے تو آپ نے اس اونٹ کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کیے بغیر اس اونٹ کی نکیل آپ نے ہاتھ میں پکڑی اور اونٹ کو لے کے وہ روانہ ہو گیا ہم خیر تو اس تجاف سے اور اسے دیکھنے میں ایسے مہ ہوئے کہ ہمیں ہم سے کسی کو خیال ہی نہ رہا کہ اس کے بدلے میں جو قیمتیں ہوئی ہے وہ قیمت بھی ہمیں دے دے یا وہ نگاہوں سے وجن ہو گئے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا تم اسے پہچانتے سب کہتے ہیں لا میں تو نہیں جانتا ہوں. کیا تم میں سے کسی کو اس کا نام معلوم ہے کہنے لگے لا کچھ معلوم ہے. کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے یہ کہاں رہتے ہیں سب کہنے لگے لا ہمیں اس کے مقام کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تو ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے بڑے تاجر بنے پھیرتے ہو تم سے زیادہ کوئی اہمک اور بے وقوف بھی ہوگا کہ ایک اجن بھی آیا اس نے اونٹ کی قیمت پوچھی تم نے قیمت بتا دی اور قیمت لیے بغیر اونٹ اس کے حوالے کر دیا اور اس سے تم میں سے شناسا کوئی بھی نہیں کہ جس کے ساتھ جس کی بدولت اس سے رابطہ کیا جا سکے فرماتے مات ہماری اس پریشانی کو دیکھ کے ہمارے قافلے میں ایک معمر خاتون ہم سے کہنے لگی انی لکم و پریشان نہ ہو میں تمہیں زمانت دیتی ہوں کہ یہ شخص واپس آئے گا اور اونٹ کی قیمت تمہیں واپس دے گا ہم نے اسے پوچھا بڑی بھی تم اسے جانتی کہتی نہیں پہلے تو میں بھی نہیں جانتی ابھی تمہارے سامنے ہی میں نے انہیں دیکھا ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایسے شخص میں کوئی نقص اور ایب نہیں ہو سکتا یہ کسی کو دھوکا نہیں دے سکتا کہتے سارے دن ہم نے امید اور نا امیدی میں گزار دی کبھی خیال آتا واپس آ جائیں گے پھر دوسرے لمحے خیال آتا بڑا مشکل ہے سورج گروپ ہو گیا ہماری امیدیں دم توڑنے لگی جب عشاء کا وقت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کی طرف سے ایک آدمی آ رہا ہے جس کے ساتھ کھجوروں سے بھری ہوئی بوریاں ہیں اس آدمی نے آتے ہی ہمیں تارویوں کروایا انا رسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول کا ارچی ہوں آپ نے مجھے یہ کھجوریں دے کے بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا انت کھولو ہتو پہلے ان کھجوروں کو کھاؤ اتنی کھاؤ کہ سیر ہو جاؤ تو مہمان ہو اور مہمان نوازی مہذب قوموں کا شیوا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے تمہاری مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا ان کھجوروں کو کھاؤ اتنی کھاؤ کہ سیر ہو جاؤ بت اکتا لو ہتھا تستافو پھر کھجورے ناپنا شروع کر دو اور جتنی طے ہوئی تھی اتنی کھجوریں پوری لے لو کہتے ہم نے پہلے سیر ہو کے کھجوریں کھائیں جب پیٹ بھر گئے ہم نے کھجوروں کو ناپنا توڑنا شروع کیا اپنی کھجوریں پوری کر لیں یہ شخص واپس مدینے لوٹ گیا رات کا وقت ہے ہم سوئے ہوئے ہیں سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیند کا نام و نشان نہیں ایسی سیرت اور کردار والا شخص بس ذہن پہ ایک انتخی باسوار ہے کہ جب تک اسے دوبارہ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آنکھوں کو چین اور دل کو آرام نہیں آئے گا کہتے رات ہم نے جیسے تیسے کر کے گزاری صبح ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم مدینہ منورا کی طرف روانہ ہو گئے دوپہر کے وقت جب ہم مدینے پہنچے مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا فائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص کال ہمارے پاس اونٹ لینے کے لیے آیا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں جو ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں واض و نصیحت فرما رہے ہیں کہتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی سننے کے لیے بیٹھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ بجمعین بیان کرتے ہیں دلوں پہ اللہ کا خوف داری ہو جاتا آنکھوں سے آصف جاری ہو جاتے دلوں کا زنگ دور ہونے لگتا اور کفر کے تالے ٹوٹ جاتے کہتے ہیں نبی کریم بیان کر رہے ہیں اور ہم توجہ اور چور کے ساتھ آپ کا بیان سن رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے دل و دماغ میں تبدیلی رونما ہو جایا کرتی تھی اور کہنے والا کہتا ہے جہانوں کی رحمت ہے اس کی زمانوں کی نعمت ہے اس کی کی کی زمانوں نعمت ہے بشیری یہی اللہ نے فرمایا تھا نا یا نبی انس اللہ کا شاہدم و مبشرم و نذیرا و دائگ نے اللہ سراجمنی جہانوں کی رحمت ہے اس کی نظیر زمانوں کی نعمت ہے اس کی بشیری جہاں پاک ہوا ظلمتوں سے سراپا اب بدرد جائی سراجمنی آپ کا بیان ختم ہوا نماز مکمل ہوئی ہم آپ کی خدمت میں آزر ہوئے اور بیا کا زبان پکار اٹھے نا شاد اللہ, اللہ نا شاد محمد الرسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پوری کائنات کی عزت و بکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام پہ قربان ہونے کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کس طرح کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بذات خود ایمان والوں کو سمجھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گاہے بگاہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبلیغی اور دعوتی پروگراموں کا اہتمام کیا کرتے تھے جس طرح بورا پیر نے سلیم بھائی اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اسی طرح ایل عدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ پورے شہر کے طول و ارض میں دعوتی اور اصلاحی پروگراموں کا انعقاد کرواتے ہیں اور ان اللہ لذیذ دو مارچ اور تین مارچ ہفتہ اور اتوار کے دن شہر سے متصل نادرن بائی پاس پہ مرکز اہل حدیث کے نام سے ایک مقام تیار ہوا ہے جہاں بڑا خوبصورت اسلامک ایجوکیشن سسٹم بھی قائم ہو رہا ہے اس میں انشاء شاء اللہ عزیز سندھ کی سطح کا ایک بہت بڑا اجتماع منعقد ہو رہا ہے کراچی کے مقامی علماء کرام کے ساتھ ساتھ قائد اہل حدیث سنیٹر پروفیسر ساجد میر متان اللہ ہو حیات ہی بطل حریت خطیب ملت شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی تاری محمد سہیب میر محمدی اور دیگر اقابر علماء کرام وہاں تشریف لائیں گے جس طرح صاحب کرام ایسے پروگراموں میں جوش اور جذبے سے شریک ہوتے انشاءاللہ ہم سب نے بھی اسی جوش اور جذبے سے ایسے پروگراموں میں شریک ہونا ہے زبان تو وہ نہیں ہوگی لیکن پیغام وہی ہوگا پیغام میں فرق کوئی نہیں ہوگا یہ دوست اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کے اس ذوق اور شوق میں مزید اضافہ فرمائے اور اللہ ہمیں ان پروگراموں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کرام مسجد نبی میں دعوتی اور تبلیغی پروگراموں کا انعقاد کرواتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں باز فرماتے آپ کے انداز کے بارے میں تو ابھی آپ سن چکے ہیں دلوں میں اتر جایا کرتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمین توجہ اور انحماق کے ساتھ آپ کے ارشادات سنتے دل و دماغ میں بٹھاتے اور پھر اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتے ہماری طرح تو نہیں تھے نا ادھر سے بات سنی اور ادھر سے نکال دی دل و دماغ میں بٹھا کے زندگی کا نصب العین بنا لیتے دور ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ بڑے ادب اور احترام سے عرض کرتا روئینو اللہ کے محبوب ہماری ریت رکھیے ہمارا خیال کیجئے بات سمجھ نہیں آئی آپ ارشاد کو دوہرا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو دوہرا دیتے اور وہ اسے دل و دماغ میں بٹھا لیتا پھر جب مجلس وسیع ہونے لگی تو مومنین مخلصین کے ساتھ منافقین اور یہودی بھی اندروس میں آنے لگے انہوں نے جب دیکھا کہ اگر کسی کو کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ادب احترام سے نہ کا لفظ استعمال کرتا ہے آپ اس بات کو دوہرا دیتے ہیں ان کی فطرت میں بے حوبی تھی گندگی اور گلازت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو پائمال کرنے کی سرشت ان میں داخل تھی اس وجہ سے وہ اس لفظ کو ذرا کھینچ کے پڑھنے لگے جس سے اس لفظ کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا وہ رائنا کی بجائے رائنا کہہ کے مخاطب کرنے لگے جس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے اللہ تعالی نے جب ان کو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں کمی کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ایک ایسا لفظ استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا جس لفظ کے استعمال کرنے میں بظاہر کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے فرمایا یا یو حلزی نو لا لاتا فری ای ایمان والو تم رائنا نہ کہو بلکہ ارد کرو انظرنا ہماری طرف دیکھیے نظر کرم فرمائیے بلکہ کوشش کیجئے اس کی بھی ضرورت پیش نہ آئے اور ذہن نشین کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے اپنے بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھاتے ہوئے اس کا درس دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آپ کے سامنے اس طرح اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں بنو تمیم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ ہم میں سے کسی کو ہمارا سربراہ ہمارا امیر ہمارا سردار بنا دیجیے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امت کی دو سب سے افضل ترین ہستیاں موجود تھیں آپ نے ان سے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا بن محبت کے بارے میں مشورہ دیا کا بن مابد کو آپ ان کا سربرات بنا دیں بڑا سنجیدہ اور بڑا پاکیزہ خصلت انسان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے شخص بن حابس کا نام لیا کہ یہ زیادہ صلاحیتوں والا معلوم ہوتا ہے ان کی سرداری آپ اسے سونپ دیجئے حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ نے بتتازہ بشریت یہ سمجھ لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ بات میرے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے کہی ہے اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا اس بات پہ ان دونوں کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کچھ اونچی ہو گئی دو شخصیتوں کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اونچی ہو گئی شخصیتیں کوئی معمولی نہیں وہ شخصیتیں ہیں جن کا اس امت میں پہلا اور دوسرا نمبر ہے جو ہمیشہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتی لیکن پہلا نمبر ہمیشہ ایک ہی کو ملتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ تبو کے موقع پہ جب آپ نے تعاون کا اعلان کیا نا تو میں نے سوچا یوم سبق ہوں یوم اگر کسی دن میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں پہلا نمبر لے سکتا ہوں تو وہ آج ہی کا دن ہے اس لیے کہ ان دنوں میرے پاس مالو دولت کی فراوانی یہ سوچتے ہوئے میں میں اپنے گھر میں گیا جتنی بھی دولت تھی اس کے دو حصے بنائے ایک حصہ گھر میں رکھا اور دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا آپ نے پوچھا ماپ کامر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو میں نے عرض کیا اتنا ہی اس سے زیادہ نہیں یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہے اتنا ہی چھوڑا ہے اس سے زیادہ نہیں فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے اور کے شام سے آئے ابو بکر بے کلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ لا کے نبی کریم کی خدمت میں ڈھیر کر دیا آپ نے پوچھا ماں کئی تھا لیا لکھ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو ارض کرتے آپ کئی تو اللہ اللہ و ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بولے رسول کچھ چاہیے فکر ایال بھی ہمیں سے بہارے کو اپنے اہل ویال کی فکر ہوتی ہے بولے رسول کچھ چاہیے فکرے ایال بھی کہنے لگا وہ اس کو محبت کا رازدار پروانے کو شمع ہے اور بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہیں اللہ کے رسول بس اللہ کے رسول دنیاوی دولت تو نہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا خزانہ چھوڑایا ہوں دنیاوی دولت سے گھر کو خالی کرایا ہوں اور روحانی دولت سے گھر کو بھر آیا ہوں میں گھر والوں سے دنیا لے آیا ہوں اور انہیں جنت دے آیا ہوں پرماتم میں نے اسی وقت سوچ لیا نہ شہید نہ بادا اے عمر تیری بھول ہے کہ تو کبھی پہلا نمبر لے سکتا ہے پہلا نمبر اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اسی کے پاس رہے گا آج لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر جب دیکھا بات نہیں ہے بات پھر آزاد نے بگاڑنا شروع کر ولی اللہ رسول اللہ و بلا فصل آ تیرے پروپگنڈا کرنے سے تیری آزار میں تبدیل کرنے سے حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوگی پہلا نمبر اسی کو ملے گا آج اس کے لیے اللہ نے اس نمبر کو خاص کیا ہے اور دوسرے نمبر والا بھی کوئی معمولی نہیں اب وہ ہستی آج اس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا ہو کر تم جس راستے سے گزر رہے ہوتے ہو اگر شیطان اس راستے سے گزرا ہو اور تمہیں دیکھے وہ راستہ بدل لیتا ہے اب وہ عمر فاروق رضی اللہ جس کے بارے میں اب یار نے کہا اگر ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا اور کائنات میں اسلام کے سوا اور کوئی دوسرا مذہب ہی نظر نہ آتا دونوں ہستیاں کے سامنے موجود کسی بات پہ ان میں تکرار ہوئی اور ان کی آواز نبی کریم کی آواز سے ذرا سی بلند ہو گئی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جبرائیل اجاؤ اور میرے نبی کے جان کو اور کیا مت والے آپ امتیوں کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو یا فوقس نبی کم فو لا سوتن و لاتا جہرو بال قو له جہارے باز کم لے باز بتا انتہ کم وہ تم لا شور ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہونے دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح اونچی آواز میں باتیں نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز میں بات کر لیتے ہو اور کہیں ایسے نہ ہو تمہارے عمال غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس ہی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کس طرح کرنا ہے آپ کی عزت و توقیر کو کس طرح پیش نظر رکھنا ہے یہ سبق اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بار بار پڑھائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نام لے کے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کو مخاطب کر سکے حالانکہ آپ کا نام بڑا پیارا ہے اتنی برکتوں والا کہ جس زبان پہ آتا ہے اس سے محبت اور پیار کے پھول جھڑنے لگتے ہیں اور جس مجلس میں لیا جاتا ہے اس میں ادر و سواب کی بارش ہونے لگتی ہے اللہ تعالی نے جگہ جگہ آپ کے نام نامی اس میں گرامی کو قرآن مجید کیا اور آپ کی زینت بنایا کہیں آپ کی رسالت کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَمَا محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہیں آپ کی خطم نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مَا محمدٌ, رسول اللہ وخاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سے آخری نبی ہے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجان ساروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا محمد رسول اللہ والذین ماہو اشداؤ الالکفار ارحماؤ بینہم تراہم رکان سجدہ ایب تغون مظلم من اللہ و اور کہیں میرے اور آپ جیسے آپ کے اور امتیوں کا تذکرہ وہ کرتے ہوئے والذین ولدینہ منو صالحات ملسالحاط وہاں منو بیمان محمد نے نیکی کی راہ کو اختیار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے وہ ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی خطاؤ کو مٹا دیا ہے اور دنیا اور آخرت کو سنوار دیا ہے اتنا پیارا نا جس کو اللہ نے قرآن کے اور آپ کی زینت بنایا اور آپ جانتے ہیں قرآن کا ایک ارب پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں آپ کے نام نامی اس میں گرامی میں ایک نہیں بلکہ پورے پانچ روپ ہیں پہلے میم ہے پھر ہا ہے پھر دو دفعہ میم ہے پھر دال ہے اگر کوئی محبت عقیدت سے آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہاں زبان پھیلاتا ہے مال کے ارض و سماپ پچاس نیکیات فرما دیتے ہیں اور جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سن کے خاموش نہیں بیٹھتا بلکہ عقیدت و احترام کے ساتھ آپ پہ درود پڑتا ہے صلی اللہ ہو علیہ وسلم کہتا ہے اللہ اس پہ رحمتوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں فرمایا من صلی اللہ علیہ وآہدتن صلی اللہ علیہ عشر صلوات وہتتن عشر درجات وروفیت لو آشار درجات جو مجھ پہ ایک بار ضرور پڑتا ہے اللہ اس پہ ایک نہیں بلکہ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں صرف رحمتیں نازل نہیں کرتے اس کے دس گناہ بھی بخش ڈالتے ہیں اسی پہ بس نہیں ہوتی اب بلکہ اس کے دس درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں اتنا پیارا نام ہے لیکن اللہ نے ایمان والوں میں سے کسی کو آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ خود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب نہیں کیا اللہ نے قرآن مجید میں آپ نے مختلف نبیوں کو مخاطب کیا تو نام لے کے کیا آدم علیہ السلام کی باری آئی فرمایا یا آدم اسکن انت بذا جو کل جنو اے آدم آپ اپنی بیوی بی کے ساتھ جنت میں بسیرا اختیار کر لیں نام لے کے مخاطب کیا اللہ علیہ السلام کی باری آئی پر میں ان لئی سمنکھ انحو امل غیر یہ تیرے اہل میں سے نہیں اس کا کردار مخاطب کیا ابراہیم السلام کی باری آئی فرمایا فلما اسلم و طلحین و نادئ نہ جب وہ دونوں متی اور فرما متی فرما ہوئے ہم نے اے ابراہیم نام لے کے مخاطب کیا ازکری علیہ السلام کی باری آئی یا نان بشر تم بوڑھے ہو گئے تمہارے بال سفید ہو گئے تمہاری کمر جھوک گئی تمہارے اولاد کوئی نہیں لیکن اس عمر میں بھی اگر تم نے مجھ سے مانگا ہے میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا اے کریا ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یا, یا ہوگا نام لے کے مخاطب کیا یا نہیں سنا کی باری آئی فرما یو یا کتاب وات حکم سب اے یا واقعہ تم تو پاک پاس پارسا ہے گناہوں سے دور رہنے والا تمہیں بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہونے میں غفلت اور برتنا علیہ السلام کی باری آئی کوہ تور پہ جب ملنے کے لیے گئے ہاتھ میں لاٹی ہے اللہ نے پوچھا ماتل بے یمین کا یا موسا اے موسا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا اس علیہ السلام کی باری آئی فرمایا سانوں کو یاد کرو جو سان میں نے تم پہ کیے ہیں نام لے کے مخاطب کیا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اللہ نے آپ کو نام لے کے مخاطب نہیں کیا کہیں فرمایا یا سی کہیں فرمایا پہ فرمایا مزمل کہیں فرمایا آئیو حل مدثر اور کہیں فرمایا رسول کہیں فرمایا ایوہا نبیو ارس اللہ کا شاہدر و, و نظیر و, و سراجم جمنی الف الم سلے کے بناسک پورا قرآن دیکھ لیں اللہ نے اپنے محبوب کو نام لے کے مخاطب نہیں کیا اللہ کے اللہ نام لے کے مخاطب کر دیتا اس میں کوئی مذائقے اور حرج والی بات نہیں اس لیے کہ بڑے ہمیشہ چھوٹوں کا نام لے کے ہی مخاطب کیا کرتے ہیں باپ اپنے بیٹے کا نام لے کے مخاطب کرتا ہے ماں اپنی بیٹی کا نام لے کے مخاطب کرتی ہے استاد نے شاگرد کا نام لے کے مخاطب کرتا ہے پیر اپنے مریب کا نام لے کے مخاطب کرتا ہے اللہ اپنے نبی کا نام لے کے مخاطب کرے مذائقہ اور حرج کوئی نہیں کیونکہ اللہ نبی سے بڑے ہیں اور بڑا نام لے کے مخاطب کرے مذائقہ اور حرج کوئی نہیں ہوتا مو اس وقت ہوتا ہے ادب اور احترام اس وقت پائے مال ہوتا ہے اور جب کوئی چھوٹا اور بڑے کا نام لے کے مخاطب کرے بیٹا باپ کا نام لے کے مخاطب کرے کہیں گے بڑا بے ادب ہے بیٹی ماں کا نام لے کے مخاطب کہیں کہیں گے بڑی بے لحاظ ہے شاگر استاد کا نام لے کے مخاطب کرے کہیں گے اس پڑھنے کا کیا فائدہ جس میں ادب احترام نام کی کوئی چیز نہیں اور اگر امتی نبی کا نام لے کے مخاطب کرے تو یہ تو بے ادبی کی آخری حد ہے شاید اسے آگے کوئی اور حد باقی نہ ہو اللہ نے اس لیے آپ نے نبی کا نام لے کے قرآن میں آپ کو مخاطب نہیں کیا کہیں اس کی نقل کرتے ہوئے امت کے لوگ بھی آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب کرنا شروع کر دیں اور نبی کے ادب و احترام میں گافی کا ابتخاب کر بیٹھے اس لیے اللہ نے آپ کا نام لے کے مخاطب نہیں کیا اور اگر کسی نے آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب کیا اللہ نے قرآن میں اس کی سرزنش فرمائی ہے اپنوں تمیم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ, مدینہ منورا جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے دوپہر کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب حجرائے میں آرام فرما رہے تھے اب انہیں چاہیے تھا کہ بیٹھ جاتے آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے یا آپ کے کسی جان سے درخواست کرتے کہ وہ آپ کو جا کے اطلاع دیں کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حجرا ہاں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ آوازیں دینا شروع کر دی یا محمد اخروجالین یا محمد اخرجالین آوازیں دینا شروع کر دی اللہ کو ان کا یہ انداز اچھا نہ لگا اللہ نے ابراہیل کو بھیجا آج ابراہیل آج جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو آپ ان سے مل تو لیں لیکن ملنے سے پہلے ان کی گستاخی پہ اب بے عدبی پہ ان کو سرزنش فرمائیں اور میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیں ان اللہزین یو نادو ناکا میں مرائل ہو جو رہا تھے اکسار لا یاکلوں اب وہ لوگ جو ہوجرا اب کے پیچھے سے آپ کو آوازیں لگاتے ان میں سے اکثر بے اکل اوپر والی منزل خالی دماغ نام کی کوئی چیز ہے? ہے نہیں اگر دماغ ہوتا تو پھر یہ ایسا کام کیوں کرتے آوازیں کہاں دے رہے ہیں مدینہ مردہ ہوجرا آئشہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں آرام فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ ان کی ان باتوں کو سن بھی رہے ہوں آپ کے اور ان کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے آپ ہجر عائشہ میں یہ مسجد نبی والے حصے میں وہ ہجرا عائشہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے جس میں آپ نے داغی اجل کو لبے کہا جس میں آپ محبے استراحت ہیں جس سے آپ قیامت والے دن اٹھیں گے اور حوضے کوثر پہ جلوہ افروز ہوں گے امتیوں کو جامع کوثر بھر بھر کے پلائیں گے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر پھر مقامی محمود پہ واحد ہوں گے اور میرے اور آپ جیسے قصوری اور بے قصور لوگوں کے لیے اللہ تعالی سے شفاعت کریں گے مفرت کی درخواست کریں گے اب وہ حجرہ عائشہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے بندے نے کہا تیرا ہجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا ارض پہ یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا نبی کریم نے یہی فرمایا ماں بہن بیتی ممبر ہی روزہ تم نے جن میرے گھر اور ممبر کے درمیان والا حصہ اب بظاہر تو اس زمین کا حصہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ارض جنت کا ٹکڑا ہے تیرا ہجرا امین خاص ہے رسالت کا ارض پہ یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا اسی میں رحمت اللہ رہتے تھے اور رہتے ہیں تیرا ہوجرا ہے بدرا بھی کہتے ہیں اسی تیرے در رحمت سے شفاعت کی ابتدا ہوگی اج سے امتوں پہ مفرت کی انتہا ہوگی حجرا عائشہ کے پاس آ کھڑے ہو کے جاپن و تمین کے لوگوں نے نام لے کے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دی اللہ نے فرمایا آپ سارو ہوم لایا کراس سے آ رہی اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہزاروں میل دور کھڑا ہو کے آپ آگے لگائے تو پھر آپ خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ادان کس طرح جڑی پونے آٹھ بہت وقت ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ نے فرمایا کے دنیا والوں کو بتا دیں بمار صلاح کا اللہ کا فتح سے بشیر و نذیر ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نزیر بنا کے بھیجا ہے آپ پوری دنیا کے رہبر و رہنما مقتدا اور پیشوار بوری امت پہ لازم ہے کہ وہ آپ کے پیچھے چلے آگے نہ بڑھے آپ کی پیروی کرے آپ کا پیشوا بننے کی جسارت نہ کرے اللہ فرماتے ہیں یا ہنزین او من لا تو قدم بین یادا اللہ لاہے رسول ہی ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو ان کے پیچھے چلو پیرو کا بنو پیشوا نہ بنو اور اگر تم نے پیچھے چلنے کی بجائے آگے بڑھنا شروع کر دیا پیروی کی بجائے پیشوا ہی شروع کر دی تو فرمایا پھر میں یو یو ہلین واقعی رسولہ ولا تو تم نے پیروی کی بجائے پیشوائی شروع کر دی پیچھے چلنے کی بجائے آگے بڑھنا شروع کیا تو تمہارے آمال برباد ہو جائیں گے کہیں بھی جا رہے ہو نا لوگ اکٹھے ہوں تو جو بڑا ہوتا ہے جو معزز ہوتا ہے جو محترم ہوتا ہے اسی کو آگے کیا جاتا ہے پہلے آپ پہلے آپ دفعہ سب ادب اور احترامیں بھی نکل جاتی ہیں لیکن معاشروں میں یہی اسلوم پایا جاتا ہے جو بڑا ہوتا ہے جو معذر ہوتا ہے جو محترم ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور دوسرے میرے اور آپ جیسے پیچھے ہوتے اور نبی کریم جیسا بڑا تو کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بارہ پانا لا کا ہم نے آپ کے ذکر کو اب بلند کر دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو اس سے بڑی بے ادبی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو آپ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا اور آگے بڑھنے سے روک دیا ہے اور مایاگر آگے بڑھو گے پیروکار کی بجائے پیشوا بننے کی کوشش کرو گے تو تمہارے آماد برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں ذرا ہم غور کریں اپنے گرد و پیش پہ پیدائش سے لے کے موت تک حتیٰ کہ موت کے بعد والے معاملات میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی بجائے آگے بڑھنے کی کوشش کریں پیروی کی بجائے پیشوائی کی جسارت کرتے ہیں فاتح درود کے نام پہ مراقبہ مجاہدہ جیسی عبادات کا انعقاد درود ہزاری درود لکھی درود مقدس درود تنجینا درود اکبر جیسے درودوں کا اہتمام اور موت کے بعد سوئم دہم چہلم اور برسی جیسی محافل کا انعقاد اور اہتمام اس بات کا منہ بولتا سبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیات مبارکہ میں مختلف صدمات سے دو چار ہونا پڑا تھا آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ القبرا رضی اللہ علیہ اللہ کو پیاری ہوئی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کی تینوں صاحبزیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سیدہ ام کرسوم رضی اللہ ہو رضی اللہ عنہ بھی آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کو داغ مفارکت دے گی آپ کے صاحبزاد حضرت قاسم رضی اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے آپ کی حیات مبارکہ میں داغی عجل کو لبے کہا آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو حیات مبارکہ میں عروسی شہادت سے ہم کنار ہوئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتح درود کے نام پہ کبھی ایسی محافل کا انعقاد کروایا ہے؟ پوری کتاب و سنت کی کتابوں کو ڈھونڈ لیں کہیں ناموں نشان بھی نہیں ملے گا فاتحہ درود کی اہمیت مسلمہ ہے کوئی بھی مسلمان اسے انکار کر ہی نہیں سکتا فاتحہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بھیجا دہی ما انزلت فی التورات ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے فاتحہ کی مسل نہ تو میں نہ زبور میں نہ انجیل میں اور نہ ہی باقی قرآن میں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے کلمات طیبات ان کی مناجات ان کی دعاؤں کا جوہر نچوڑ اور خلاصہ فاتحہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی کنجی اور چابی یہ درو شریف میں ہے آپ نے فرمایا کھولو دعا ان محجوب ان ہتا سلے یا نبی اکوئی دعا اس وقت تک بار رب العزت میں اشرف پذیرائی حاصل ہی نہیں کر سکتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑا جائے یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ تابعین تبا تابعین آئمۂ دین اصل سال ہی نماز جنازہ میں فاتحہ اور درود پڑتی کسی نے بھی ترک نہیں کیا لیکن پیٹ اور پلیٹ کے لیے فاتح درود کا نام استعمال کرتے ہوئے ایسی رسوم کو رواج دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے آپ کی پیروی کی بجائے پیشوائی کرنا ہے پھر کہا جاتا ہے جی اس میں ہر جی کیا ہے تو میرے بھائی تو کہہ رہا ہے اس میں ہر جی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بڑا حرج کرنے والی کوئی اور چیز ہی نہیں آج اب بھی آپ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لاتے فرمایا کرتے اماں فینا خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیے ہدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرالمور محد و محد فرمایا بہترین کتاب اللہ کی کتاب بہترین راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور بہترین عمل وہ ہے جو میرے دین میں نیا شروع کیا جائے جو میری پیروی کی بجائے میری پیشوائی کو ظاہر کر رہا ہو فرمایا وہ سب سے برا ہے آج اگر برائی سمجھ نہیں آتی ایک وقت آئے گا برائی سمجھ میں آ جائے گی ایک دیہاتی کی بات کرتے ہیں کہ سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت آم کے پیڑ کے نیچے چار پائی بچھا کے لیٹا ہوا تھا نگاج اب پیڑ کی طرف گئی دیکھا کہ پیڑ میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت آم لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر نگاہ اڑائی تو دونوں طرف تربوز کے کھیت تھے جہاں چھوٹی چھوٹی بیلوں کے ساتھ بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے تھے اپنے کیاس کے گھوڑے جڑانے لگا کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آئی اتنا بڑا پیڑ اور چھوٹے چھوٹے آم اور چھوٹی چھوٹی بیلیں اور بڑے بڑے تربوز ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آم کے پیڑ پہ تربوزوں جیسے بڑے بڑے آم ہوتے اور تربوزوں کی بیل پہ آموں جیسے چھوٹے چھوٹے تربوز ہوتے ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک پرندہ پیڑ پہ آ کے بیٹھا اس نے آم کھانے کے لیے اس کو جب چونچ ماری تو آم ٹوٹ کے نیچے گرا اور سیدھا اس کی کھوپڑی پہ آ جب تھوڑا سا گندا اور فاسد خون نکلا نا دماغ ٹھکانے کہنے لگا اللہ میاں اپنے کاموں کی حکمتوں کو خوب جانتے ہیں یہ چھوٹا سا آم تھا خون نکلا تربوز اتنا ہوتا تو آج جان سے میرے بھائیوں آج برائی نظر نہیں آتی لیکن جب قیامت کا دل ہوگا آنکھیں کھلیں گی اور اس وقت اس کی برائی نظر آئے گی احساس ہوگا ہم نے تو نبی کی پیروی کرنی تھی پیچھے چلنا تھا ہم آگے بڑھ کے پیشوائی کیوں کرنے لگ گئے ہم نے تو نبی کے ہر راستے کو اختیار کرنا تھا ہم اس راستے سے انعراف کیوں کر بیٹھے اللہ فرماتا ہے یا میازو ظالم <سؤال> علا یدئی ہے یکولو یا لیتا نتا خستو ما رسول سبیلہ یا ویلتا لیتا نی لم اتا خزر خلانا خلیلہ داز اللہ نی ان ذکر بعد از جانی وکاں شیطان لے لنسان خذو ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں صلی اللہ کے راستے کو اپناتا کرتا کے پیچھے سے کی کرتا ہائے افسوس کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا اس نے مجھے ذکر اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث سے دور کر دیا حالانکہ وہ ذکر میرے پاس موجود تھا اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے انتہا کی گرمی ہوگی لوگ پیاس سے نڈھال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جلوہ فروز ہوں گے اور اپنے امتیوں کو جامے کو سر بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے آپ نے فرمایا جب ابت والا دن ہوگا انی فارا تو کم لو میں حوضے کو سر پہ تمہاری رات دیکھ رہا ہوں گا تمہارا خیال کرنے کے لیے موجود ہوں گا ممرا مم لیا شار ومن شار لا لاجما بادہ جو میرے پاس آئے گا وہ جامع کو سر پیے گا اور جس نے ایک دفعہ جامع کو سر پی لیا او اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اللہ ہمیں بھی نبی کریم کے ہاتھوں اوز کے جام نصیب کرنا جام مل گیا تو سمجھ لو بات بن گئی پیاس لگنی نہیں جب تک جنت میں چلے نہیں جانا اور وہی ہمارا گھر ہے وہی جانا ہے اور اسی گھر میں جانے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما مقتدا اور پیشوا بنایا ہے اور اسی گھر میں جانے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتے ہیں آپ کی تعلیمات کو اپناتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگ آئیں گے پانی پیئیں گے جس نے پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی لارے دنا لیا کوام یار فون یار کچھ لوگ آئیں گے میں انہیں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں وہ بھی مجھے پہچان لیں گے یہ ہمارے پیغمبر ہیں سما یو حال و بینی پھر میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار عائد کر دی جائے گی فاکول ونی میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والے مجھ سے محبت اور پیار کے دعوے کرنے والے سے کہیں گے ان تادری ماں باد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا کیا حال کیا انہوں نے آپ کی پیروی کی بجائے پیشوائی شروع کر دی آپ کے پیچھے چلنے کی بجائے آپ سے آگے بڑھنے لگے آپ کے دین کا ہولیا بگاڑ دیا آپ فرمائیں گے فسوکن فسوکن فصو غیر آبادی آج انہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں میری نگاہوں سے دور کر دو اور میں ان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا میرے بھائیوں یہ روٹی کے چاند لک میں اتنے قیمتی ہو گئے کہ ان کی خاطر دین کا حلیہ بگاڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن جیسا نے نہ کائنات میں کوئی پیدا کیا ہے اور نہ قیامت تک کرے گا اس کی ادب اور احترام کا بھی لحاظ نہیں رکھا کہ آگے بڑھیں گے تو ادب اور احترام پیمان ہوگا کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ اللہ اتنا پیارا نبی رسول رہبر رہنما مقتدار اور پیشوا ہمیں دیا لیکن ہمارے سامنے روٹی کے چند لطف میں فاتح درود کے نام پہ پیٹ پلیٹ کا کاروبار اتنی احبیت کا حامل بن گیا کہ ہم نے کسی چیز کو پیشے نظر نہ رکھا اس دن نبی کریم نے فسو کن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا تو بھائی پھر دیکھو اس وقت کیا بنے گا کیا حال ہوگا کون سمانے گا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ہر معاملے میں آپ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے ہمارے اسلاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہی خوبی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرتے انہوں نے آپ کو بڑا مانا تو پھر ہمیشہ آپ کو آگے ہی رکھا ہے خود پیچھے چلے ہیں کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنی عظمتیں عطا کی وہ چلتے فرش پہ تھے ان کے تذکرے ہوتے تھے اللہ نے نہ صرف راز اللہ کی ڈگریاں اطا کی بلکہ ورزو انہوں کی سدائے دل نواز سے بھی نواز دیا آج قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں اور جو ان کی عظمتوں کا برملہ اقرار کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرتے تھے اور وہ آپ کے پیچھے چلتے تھے وہ آپ کی پیروی کرتے تھے اور تم نے اسی طرح نبی کریم کا ادب اور احترام کرنا ہے نبی کریم کی پیروی کرنی ہے نبی کریم کے پیچھے چلنا ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ فرماتے ہیں انزل کا وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جنہوں نے آپ کی عزت و توقیر کی آپ کے دین کو افتیار کیا اور اس روشنی کو اپنا لیا جو آپ کو عطا کی گئی اب وہ روشنی کیا ہے اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے یہی فرمایا نا ونی اوتی تل قرآن اب مصرا خبردار جس طرح مجھے قرآن دیا گیا ہے اسی طرح اس کی مثل اس کی تشریح حدیث بھی دی گئی ہے قرآن حکم دیتا جاتا ہے اور حدیث اس حکم پہ عمل کرنے کا راستہ دکھاتی چلی جاتی ہے فرمایا میں وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نبی کریم کی عزت و توقیر کی نبی کریم کے دین کو اختیار کیا اس روشنی کو اپنا لیا اور جو آپ کو عطا کی گئی الا المفلحون یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں کامیابی اور کامرانی یہی ہے کہ ہم اپنا آبائی گھر موروسی وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے ہمارا آبائی گھر موروسی وطن میرے بھائیوں جنت ہے یہ دنیا جس میں ہم چل پھر رہے ہیں یہ ہمارا حقیقی وطن نہیں آرضی وطن ہے یہ مکان جن میں ہم شب و روز بسر کرتے ہیں یہ ہمارے حقیقی گھر نہیں یہ آرضی گھر ہے ہمارا آبائی گھر حقیقی وطن جنت ہے جس میں ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا علیہ السلام کو آباد کیا گیا تھا جب اللہ نے اپنی مشیت کے تحت نکالا تو انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی ہدن تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی جو ہدایت کی راہ کو اپنائے گا نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غام لاحق ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں اپنا آبائی گھر موروسی وطن جنت حاصل کر لیں تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوگا آپ کا ادب و احترام کرنا ہوگا آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا عبادات معاملات خوشی اور غمی کے لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی وفا کو نبھائیں گے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت آتا فرما دے گے انشاءاللہ العزیز اللہ دعوانا ان آخر رب العالمین